کچھ آف کر دیے تھے نا الحمد <سؤال> للہ نبينا محمد والا وسلم اجماعین الحمد للہ صلی اللہ علیہ اجمائین امار نقطہ ہے نا تو وہ ریسنٹ سے چلتے پچی مسجد نے دیکھا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی منع کی چیزوں سے بھی بچے اور حقیقی ہجرت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا بچہ جائے آدم علیہ السلام کا امتحان اسی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا اور شیطان نے یہی کیا کہ انہیں اسی پیڑ کے بارے میں رغبت دلائی اور اس کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا یہاں تک کہ پھل کھانے کے بعد لباس اتر گیا اور انہیں دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی بات ماننا رسول کی بات ماننا اللہ تعالیٰ کی منع کی چیزوں سے بچنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا یہ اپنے دین کی تکمیل ہے بعض اوقات انسان فرائض کا اہتمام کرتا ہے لیکن محرمات سے نہیں بچتا بعض اوقات نوافل کا اہتمام زندگی میں ہوتا ہے لیکن بہت سارے محرمات کا ارتقاب ہوتا ہے ایسا آدمی ان نیکیوں کے باوجود بھی ہلاک ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے حدیث میں دیکھا کہ وہ عورت جو نوافل کا थी کرتی تھی نقل و نماز پڑھتی تھی تاجب کا اہتمام کرتی تھی صدقات کرتی تھی روزے رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تفریح دیتی تھی تو بعض اوقات انسان کرنے کا کام کرتا ہے لیکن بچنے کے کاموں سے نہیں بچتا اور اتنی ساری نیتیاں کرنے کے بعد بھی آدمی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر اس کے پاس توحید ہے ایمان ہے تو ایک نہ ایک دن جہنم سے سو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر ایک دن بھی جہنم میں رہنا پڑے تو یہ کوئی معمولی چھوٹی چیز نہیں اللہ تعالیٰ سب کی پتہ میں سمجھتا ہوں سب موبائل فونس وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ یا تو بند کر لیں یا تو سائلنٹ باب نمبر ستائیس باب قونی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو ما اعلم لبحک تم قلیلن و لبق تم اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ما اعلم اگر تمہیں وہ معلوم ہو جاتا جو میں جانتا ہوں لباحق تم قلیلن و تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ ہونے والے ہو جاتے تمہارا حسنا کم ہو جاتا اور رونا بڑھ جاتا امام روکاری نے یہ باپ ہی قائم کیا ہے رضی اللہ عنہ کالا یقور قال رسول اما صلی اللہ علیہ لوتا بکی تم کفیو سعید جم و کہتے ہیں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر تمہیں وہ معلوم ہو جاتا کہ میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسی گھٹ جاتی اور رونا بڑھ جاتا ہے اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر واقعی انسان کو حقیقی طور پر شعور اور افراق ہو جائے جنت کے بارے میں جہنم کے بارے میں موت کے بارے میں قیامت کے بارے میں کے بارے میں حشد کے بارے میں اللہ العالمین کی ناراضی غصہ جو قیامت کے دن ہوگا واقعی انسان کو اس بات کا حقیقی احساس ہو جائے تو ایسے انسان کی زندگی سنجیدہ ہو جائے ایسا انسان ہنسی مذاق میں اپنی زندگی کو کھپانے کے بجائے واقع اقنی زندگی کی اصلاح کی طرف اعمادہ ہو جائے گا اور وہ ہنسی مذہب سے منتقل ہو کر سنجیدہ زندگی گزارنے والا بن جائے گا ایک روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے اس کا سبب بھی موجود ہے انا بی مریضہ رضی اللہ عنہ قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحت من اصحابی وہم یبحکون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک گروہ ایک جماعت پر سے گزرے بیٹھے ہوئے تھے صاحب وہ ٹھاک اور وہ سب ہنس رہے تھے فکال لم علم تم کلیل و لبقی تم کثیم آپ نے فرمایا اگر مجھے جو معلوم ہے تم جان جاتے تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے فطاح جگری اس پر جگری لائے فقال علم یا کوک اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے لیما تو کنیا اے نبی آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کرتے ہیں افراد آئی گئی آپ واپس ان کی طرف لوٹ کر گئے وکال سب و قاری آپ ان کے پاس گئے اور آپ نے کہا ٹھیک ٹھاک رہو اور مقاربت اختیار کرو پرفیکشن سے قریب ہونے کی کوشش کرو اگر پرفیکٹ نہیں ہو سکتے اب شروع اور خوش قبری کی طرف سے سنو امام ابن حبان نے سوروا کیا ہے اور کہتے ہیں سدو کا مطلب ہے یو بحی کنو مسدین و تصدید لزو مطلق صلی اللہ علیہ وسلم و طباء کہتے ہیں کہتے آپ نے کہا سدو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر کاربن رہو اسی پر جمی رکھو قولو و قاربو یریدو لا تحملو على الانفسی من الشدید من التشدید ما لا تفیقون اور تو کہا کہ قاربو تو کہا کہ اس مراد یہ ہے کہ اپنے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالو جو تم اٹھا مئی سکتے و ابشرو فئن لکم الجنة اذا لزمتم طریقتی بالتصدیب و قاربتم بالاعمال اور کہتے ہیں کہ ابشرو کچھ خبری سنو اگر تم میری سنت پر جم جاؤ گے اور تم وہ اعمال کرو گے جو تم کر سکتے ہو تو پھر اس پر تم کچھ خبری لکھو گی یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخرت کے احوال جانتے تھے بلکہ آپ نے کہا کہ اگر میں یعنی تو مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دوں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کا وہ حصہ سنا لے جو میں سنتا ہوں. یعنی عذاب قبر میں سے تم کو اللہ بھی سنائے جسے میں سنتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے قبر کے عذاب سے منظر نہیں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی اور سنا بھی بلکہ آپ جنت میں بھی گئے اور آپ نے جہنم کو بھی دیکھا اللہ تعالی کی طرف سے ساری چیزیں آپ کو دکھائی اور یامت کی حقیقت اللہ تعالی نے آپ کو بتائی کہ اس دن کیا کیا ہونے والا ہے تو جب واقعی یہ علم انسان کے لیے معائنے کی طرح ہو جائے یہ ان انسان کے لیے اتنا یقینی ہو جائے کہ اس کے لیے دیکھنے اور جاننے میں اتنا بڑا فرق نہ رہے تو اس کی زندگی میں تبدیلی یاد بھی ہے اسی لیے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہمیشہ آپ بس مسکراتے تھے کھلکھلا خل کے ہنستے نہیں تھے یہ سنجیدگی آپ کی زندگی میں کیوں آئی اس لیے کہ زندگی کی حقیقت آپ کے سامنے تھی بلا شبہ ہم اس درجے کو نہیں پا سکتے ہیں لیکن اس سے قریب تو ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں ہمیشہ ایسی چیزوں میں مشغول رہتا ہے جو سنجیدگی والی نہیں ہوتی کھیل تماشے موج مستی اور دنیا کا انٹرٹینمنٹ انجوائےمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزوں میں لگا رہتا ہے اس کی زندگی کبھی سیریس زندگی میں وہ کبھی واقعی بڑے مسائل پر غور کرنے کے لائق نہیں بن پاتا ہے زندگی کے چھوٹے مسائل میں گرا رہتا ہے اور انہی کو حل کرنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے واقعی بڑے مسائل تب شروع ہوتے ہیں جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے جب تک آنکھ کھلی ہے مسائل ہیں لیکن وہ اتنے بڑے نہیں واقعی سنگین مسائل تب شروع ہوتے ہیں جب آدمی کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے وہ دنیا سے نکل کر آخر کی زندگی میں جاتا ہے قبر کا معاملہ ہے حشر کا معاملہ ہے اس کے بعد گنسرات کا معاملہ ہے جنت جہنم کا معاملہ ہے حساب کا معاملہ ہے عذاب کا معاملہ ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ان مسائل کو اپنے سامنے رکھے اگر واقعی وہ یقین کے ساتھ میں ان چیزوں پر غور کرنے والا بن جائے قرآن و حدیث کو پڑھنے والا سننے والا اس میں غور کرنے والا بن جائے اس کی زندگی سے بےحودہ قسم کی ساری چیزیں دھیرے دھیرے بلکہ یکلف نکل سکیں یہاں اس بات کی تلقین ہے کہ ہم اللہ سے امید رکھیں لیکن ہم زندگی میں سیریسنس اپنا ہے ہم زندگی کے معاملے میں سیریس سوچ رہے ہیں اور واقعی معاملہ ہے بھی ایسا یہ ایک مرتبہ ہم کو موقع ملا ہے دوسری بار ملنے والا نہیں آپ غور کریں یہ ایک موقع ہے جو دوسری بار ملنے والا نہیں اس میں جیسا جیا اس کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے اس مرتبہ میں جیسا جی گیا اس مطابق ہمیشہ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور ان فتنوں سے نکل کے جانا کوئی آسان کام نہیں شیطان کا فتنہ نفس کا فتنہ سماج کا بگاڑ انسان کی مجبوریاں اس کی ضرورتیں اس کی غفلت اس کا نفس اس کو دعوی دیتا ہے گناہوں کی شیطان ایک طرف سے ہے ان ساری چیزوں میں بچ بج بچا کے دنیا سے نکلنا کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ آدمی بعض اوقات بہت کچھ اچھا کر لیتا ہے ایک غلطی شیطان اسے ایسی کرا دیتا ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے ایک غلطی شیطان ایسی کرا دیتا ہے کہ وہ اللہ جہاں مجرم قرار پا کے سزا کا مسائل بن جاتا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ احتیاط کے ساتھ جینا چاہیے وہ لا لاپرواہ بن کے نہ جیے وہ بے فکری کے ساتھ نہ جیے دنیا کی ناز و نعمت میں کھو کر وہ انجوائے کرنے والا انٹرٹینمنٹ کرنے والا نہ بنے لذت اپنی جگہ ہے خوشی اپنی جگہ ہے راحت اپنی جگہ ہے یہاں کی ہنسی مذاق اپنی جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھا کرتے تھے صاحب آپس میں جاہریت کے دور کی باتیں بیان کرتے ہنستے آپ بھی مسکرا دیتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ معمول بن جائے بعض اوقات اسی زندگی کا حصہ ہی بن جاتی ہے اور بڑے مسائل پر غور کرنے کی صلاحیتی آدمی کھو دیتا ہے بلکہ بعض اوقات اتنا معاملہ گر جاتا ہے کہ دینی معاملات کو جنت جہنم اور آسرت اور اس طرح کے جتنے بڑے مسائل ہیں ان کو بھی آدمی لائٹ لیتا ہے اور ان میں بھی مزاق سے باتیں کرنے لگتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے آدمی کو زندگی کے بڑے مسائل کو جنت جہنم کے مسئلے کو ہمیشہ سنگینی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے باب نمبر اٹھائیس بابن خوجی بتی بشہوات اس بات کا بیان کہ جہنم کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے جہنم کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے حدیث نمبر چھبیس عن ابی مریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ شاہوال حجی بتی مکاری اب وہربی اللہ وواد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو شہوات کی قبیل سے ہیں وہ شہوتیں ہیں جہنم کو شہوتوں نے ڈھانپ رکھا ہے ایسی لذتوں نے جو نفس کو بڑی محبوب ہیں وہ فوجی وتیل جنت اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کے لیے بڑی کراہت والی ہیں جو نفس کے لیے بڑی مشقت والی ہیں نفس ان کو پسند نہیں کرتا جہنم کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی محبوب ہے اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بالکل پسند نہیں ہے جس سے نفس کو بڑی کراس ہوتی ہے ایک لمبی روایت اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبل اللہ جنت و نار آپ سارا جبریلا علجن اللہ کے نبی صلی اللہ عصم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو جنت کی طرف اللہ نے فرمایا جاؤ دیکھو جنت کو دیکھو اور جنت میں, میں جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کو دیکھ و جافیہ گئے اور انہوں نے وہ ساری نعمتیں جنت کی دیکھی جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے پر جا لوٹ کے آئے کالا پوائز اللہ یا سناؤ بے تخلا کہ اے اللہ تیری ذر کی قسم کوئی آدمی ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو جنت کے بارے میں سنے اور جنت میں جائے نہیں جنت کے بارے میں جانتا ہو اور پھر جنت میں داخلہ اور سنا ملے ہوئی نہیں سکتا ہے یعنی جو بھی جانے گا کوشش کرے گا جائے گا جی جنت میں امر و بحا وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت کو مکار سے شرعی مجاہدوں سے ڈھانپ دیا گیا ایسے امان سے ڈھانپ دیا گیا جو نفس کے بڑی مشقت والے ہوتے وقال ارج الحا بند اللہ عدتہ کہا جاؤ اب جا کے دیکھو جنت دیکھو دی دی اور جنت میں جو نعمتیں اہل جنت کے لیے ہیں سب دیکھو کالا فرض علیہ پر الاحیٰ قد خوب جبیل گئے جا کے دیکھا تو اب کی بار جنت ساری شرعی تکالیف سے نس کے خلاف مجاہدوں سے ڈھانپ دی گئی تھی فرض فقال و عزتی کا لقل خط حا اللہ, اللہ تری عزت قسم اب تو مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ شاید کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے کالا ادہ پنگ ارحا وا الادت پھر کہا کہ جاؤ جہنم کو دیکھو اور جہنم میں جو عذاب پہلے جہنم کے لیے ان کو دیکھو کا وہ برابہ براہ جب گئے اور جا کے دیکھا تو دکھائی دیا کہ لپٹے جہنم کی ایک دوسرے پر غالب آدمی ہے فورا جا لیں گے وقال و عزت نے کہا یسنہ احد الحا ابری نیا نے کہا اللہ تیری ضد کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی جہنم کے بارے میں سنے اور پھر اس میں داخل بھی ہو جانتے بوجھتے جہنم میں جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے معلوم ہوگا وہ سنے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور بچ جائے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جانتے ہوئے بھی آدمی جانے امرا بھا پر حکت بھی اللہ نے حکم دیا جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا, دیا گناہ لذتیں ایسی جو حرام لذتیں ان سے ڈھانپ دیا, دیا اللہ نے بکال اب جاؤ واپس لوٹ کے جاؤ اور دیکھو رجا علیہ وکال وہ عزت واپس جا کر دیکھا تو آ کے کہا وہ عزت ہے عزت کی قسم لقت فشی کو اللہ احدا کہا کہ تیری عزت قسم اب مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ اب کوئی آدمی اس سے نجات نہیں پا... پائے گا ہر اس میں داخل ہو کر رہے گا امام احمد ابوداود کے نصیر سب نے اس کو کیا ہے. اس حدیث کا حاصل کیا ہے اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ کوئی آدمی اس کو سنے اور جانتا ہو کہ ایسی ہے جہنم اور یقین بھی اس کو ہو وہ کیسے اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا جہنم کے بارے میں کوئی آدمی جانتا ہو کہ جہنم کتنی بھیانک ہے اور پھر کوئی آدمی کیسے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا کیسے وہ جہنم میں چلا جائے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ جانتا ہو اور آدمی آدمی سامنے گڑھا ہو اور اس کو سامنے دکھائی دے کہ یہ گڑھا ہے آدمی جانتا ہو دیکھا ہو کسی نے بول دیا بھئی گڑا ہے وہاں پہ اور آدمی کیسے گڑے میں جائے گا جانتے ہوئے سنتے ہوئے سننے کے بعد بھی کیسے کرے گا ایسا ہو نہیں سکتا ہے دنیا میں بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ایسی چیزوں سے جو مجاہدے والی ہے جو نفس پر بڑی بھاری ہے نیند چھوڑ کے فجر کی نماز سے اٹھنا غیبت کی لذت کے باوجود غیبت کرنا غیبت میں لذت کا ہونا گناہوں کی طرف لپکنا ہر قسم کے گناہ حرام ہے حرام لذتیں موسیقی سے لے کے ناچ گانے سے لے کے فلموں سے لے کے بے حیائی سے لے کر اور لے کر ساری چیزیں حرام پیسے کی لذت پیسے کے ذریعے سب خرید سکتے ہیں تو حرام کمائی کے راستوں کا آسان ہونا انسان کو اپنی طرف کھینچتے انسان کو اپنی طرف کھینچتے اور فرائض ہیں اللہ کے فرائض انسان کے لیے بڑے شاپ ہیں گرمی کا روزہ تکلیف اٹھا کے حج کے لیے جانا اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اس میں سے خرچ کرنا آدمی کے لیے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے پھر وہ سارے احکام صبر کرنا اور یہ عمل کرنا وہ عمل کرنا آدمی کے لیے بڑی مشقت اس میں ہوتی ہے دل پر پتھر رکھ کے آدمی کو کرنا پڑتا ہے حقوق ادا کرنا بیوی بچوں کے رشتے داروں کے اور سارے آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے یہ جو مشکل ہے یہ مشکل آدمی کو اس عمل سے روک دیتی ہے یہ مشکل آدمی کو اس عمل سے روک دیتی ہے اور آدمی اس عمل سے روک جاتا ہے اور جنت سے محروم ہو جاتا ہے اگر آدمی گویا کہ یہ پردہ ہے اور اس پردے پہ ساری مشقتیں ہیں آدمی اس مشقت کو دیکھ کے کہتا نہیں جانا مجھ کو اگر آدمی اس پردے کو ہٹا کے چلا جائے آگے بڑھے دل مضبوط کر لے اور اپنے آپ کو تیار کرے اور آگے بڑھے اس راستے پر جو اللہ کی تاک والا ہے تکلیف بلا شدہ اس میں ہوگی نفس نہیں مانے گا لیکن آدمی آگے بڑھ جائے تو اس کے بعد اس لیے راستہ بھی آسان ہوتا ہے اور آدمی جنت میں چلا جاتا ہے آدمی کے بہت سارے لوگ ٹھنڈے پاس پانی سے نہانا ہونے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن شروع کے کچھ لمحے ہوتے ہیں پانی میں آدمی شروع میں جانے کو بہت آدمی پانی میں اترنے کو نہیں ہوتا ہے لیکن ایک بار جب آدمی ٹھنڈے پانی میں اتر جاتا ہے پھر آسان ہو جاتا ہے شروع کے لمحات بڑے مشکل ہوتے ہیں تو آدمی اس پانی کو ٹھنڈے پانی کو دیکھ کے اسی طرح سے اس کی جو مشقت ہے جنت کے راستوں کی جو مشقت ہے ان اعمال کی جو مشقت ہے وہ آدمی کو روک دیتی ہے نہیں مجھے اس راستے پر نہیں جانا ہے اور آدمی پھر نتیجے میں جنت سے نہ روک جاتا ہے اس سے بالمقابل جانم والا معاملہ ہے گنا مزین ہے اور شیطان ان کو اور مزین کر کے دکھاتا ہے گناہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے لذتوں کی جو حد رکھی ہے ان کو پار کر جانا شربت پی سکتے ہیں شراب نہیں نظم سن سکتے ہیں لیکن گانے نہیں موسیقی نہیں حلال کما سکتے ہیں سود نہیں نکاح کر سکتے ہیں جنا نہیں اللہ تعالیٰ نے لذتوں کو الطلاع حرام نہیں کیا منع نہیں کیا لذتیں انسان دنیا نے اس کے اللہ نے حلال رکھی ہے لیکن لذتوں میں حد بندی کر دی اور کچھ لذتوں کو اپنی طرف سے حرام کر دی یہ نہیں اب بندے کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی منع کی لذتوں سے رکتا ہے یا نہیں اللہ کی تار کی لذت کو پانے کے لیے اور جو حد اللہ نے رکھی ہے اس حد پر جا کر رکتا ہے کہ نہیں رکتا ہے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے وہ بندہ ہے نمت جاؤ اللہ تعالی نے کیا, کیا جنت میں سارے پیڑ ہے جہاں سے تمہارا جی چاہے جنت میں سکھاؤ لیکن بتا بھی دیا نہیں جانا اس کے قریب شیطان کیا کرے گا یہی تو وہ پیڑ ہے بتاؤ ایسا ایک پیڑ بتاؤ جنت میں کہ اس کا پھل کھا کے ہمیشہ کی, جی کی. کی زندگی مل جائے گی دیکھو پلس ہمیشہ جی رہے ہیں عبادت کرے نا اللہ کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی وہ ملک ہلدا ہے ابلا ایسی بادشاہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی کھاؤ پلس تو اس کو خوشما کر کے دکھائے گا بیوٹی بیوٹیفائی کرے گا اور آج ہے دیکھیے گنا گناہ کی جتنی سوتے ہیں عورت کو بے پردہ کر دیا عورت کی ترقی کا خواب دکھا کے اور اس کی عزت اتروا دی اسے لباس اتروا دیا اس کتنے سارے گناہ ہیں جن کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے شیطان سود کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے کہ سودی نظام پورا ہے چاہے وہ تجارت میں ہو چاہے وہ تجارت بڑھانے کے لیے ہو گھر لینے کے لیے ہو بچوں کا ایجوکیشن ہو اور اس طرح کی, کی سوتے ہیں کیا آپ تلقی نہیں کرنا چاہتے کیا آپ نہیں چاہتے آپ کے بیوی بچے خوشحال ہیں دیکھو یہ گھر کتنا اچھا ہے پورے ایڈورٹائزمنٹ ایسے بنائیں گے کیا آدمی چاہتا ہے بیوی بچے میرے بات خوش رہیں تو آپ کے لیے دیکھو یہ لون ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا آپ گھر لیجیے آپ کا خاندان سکھی رہے گا خوش رہے گا حرام کو خوبصورت کر کے دکھانا اور نہ جانے کتنی چیزیں اس طرح کی تو اب آدمی اس خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کے اس پردے کے پار چھلانگ لگا دیتا ہے جبکہ اس کے پار جہنم ہے اس کو جہنم نہیں دکھتی ہے اس کو وہ خوبصورت پردہ دکھتا ہے ویسے ہی جیسے ایک آدمی دیکھے کتنی ہے نا اور پھر دوڑتا ہوا اس گھاس پہ جائے اور بعد میں پتا چلے کہ گھاس نہیں یہ دلدل تھا یہ دلدل ہے میں اس کو گھاس سمجھتا رہا میدان سمجھا اس کو کہ اس میدان پر دوڑتا ہوا نکل گیا لیکن پھر پتا چلا فورن کہ گھاس نہیں ہے یہ دلدل کے اوپر چھائی ہوئی ہری ہریالی ہے لیکن نیچے پورا دلدل ہے وہ دلدل دکھتا نہیں اس گھاس کی وجہ سے وہ ہریالی دکھائی دیتی ہے میدان دکھائی دیتا ہے وہ میدان نہیں ہے وہ دلدل ہے تم قدم رکھتے ہوئے دھس جاؤ گے اس سے نکل نہیں پاؤ گے اس میں سے ہری گھاس کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ نیچے کی دلدل دیکھو لیکن دکھتا نہیں ہو وہ اسی لیے تو نبیوں کو بھیجا اللہ نے اسی لیے تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اب کون واقعی مومن ہے کون واقعی یقین کرنے والا ہے نبی کی بات پر اور کون صرف اپنے مشاہدے کو دیکھتا ہے کون آنکھوں سے دیکھتا ہے مجھ کو تو یہ دکھ لیکن نبی بتا رہے ہیں دلدل ہے تو صحیح مر جا ادھر ادھر راہی گھاس شیتان بتا رہا دیکھ اتنا اچھا گارڈن ہے چل آگے بڑھ پڑاؤ ڈال یہاں پر زیادہ سو جا دیکھ سورج کتنا اچھا چمک رہا ہے اوپر ایسی بولتے ہیں چل آگے بڑھ اور بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن رغبت انسان کو پھول توڑنے کے لیے اتنا اب دیکھیے کتنے لوگ سیلفی لیتے ہیں پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں اور پہاڑ میں گر جاتے ہیں کتنے ایکسیڈینٹ ایسے, ایسے ہو گئے پہاڑ کی چوٹی پھ گیا اور سیلفی لینا چاہ رہا ہے وہاں پر ایسی جگہ سے سیلفی لوں گا کہ یادگار بن جائے یادگار بن گیا سیلفی نہیں نیوز کہ گیا وہاں سیلفی لینے کے لیے اور اوپر سے گر گیا کچھ نہ کچھ انسان کو کھینچنے والی چیز ایسی ہوتی ہے جو اتنا بڑا خطرہ مولنے کے لیے مجبور کر دیتی اور ہلاک ہو جاتا آدمی ایسا بڑا رسک نہیں لینا ایسا رسک نہیں لینا سیف رہے آدمی اور سیف کب رہ سکتا ہے جب اللہ اور رسول کی بات آدمی مانے وہ اس پردے کے پار دیکھ رہا ہو کان اس کی سن رہے ہیں دکھائی نہیں دیتا اس کو لیکن اس کے کانوں نے جو سنا ہے ہمارے نبی نے منع کر دیا مت جاؤ یہاں نقصان ہے نہ دکھے تب بھی مانے وہ اس کو دیکھ رہا ہو کتنا خوبصورت ہے لیکن اس کو معلوم ہے ہمارے نبی نے بتایا پردے کے پار نقصان ہے مرنے کے بعد نقصان ہے پردے کے پار مرنے کے بعد آخرت میں جہنم ہے نقصان ہے پردے کے پار پردہ ہے دکھائی نہیں دیتا ہے اس کو عاجل جلدی ملنے والی لذت چاہیے ہوتی ہے وہ بعد میں پیش آنے والی مصیبت کو نہیں دیکھ پاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیے کہ آدمی بہت کچھ کھا لیتا ہے بعد میں بیمار پڑ جاتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے آدمی ڈرگ ایڈکشن میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے آدمی وقتی طور پر چاہتا ہے مجھے ابھی چاہیے لگے شرابی کو آپ دیکھیے اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا انجام اس سے لیور خراب ہو جائے گا اسکن خراب ہوگی نہ جانے کتنے مسائل آئیں گے زندگی میں بلکہ فائننشلی مسائل ہوں گے بیوی بچوں کے لیے مسائل ہوں گے عزت جائے گی لیکن اس کو اس کی وقتی چیز سے ہی صحیح ہوتی ہے یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے اس کی ویکنس ہی ہے وہ وقتی لذت کو دیکھتا ہے اس کے بعد کے نتائج کو نہیں دیکھتا پردے کے پیچھے جو نتائج ہے ان کو نہیں دیکھتا سامنے جو لذت ہے اس کو دیکھتا ہے ایمان اگر کوئی ہو تو انسان سامنے کی لذت کے پار دیکھتا ہے اس کے پیچھے کتنے مسائل ہیں جب یقین قوی ہو ایمان اگر مضبوط ہو تو آدمی سامنے والی تکلیف کو نہیں دیکھتا ہے وہ تکلیف ہے نہیں اس کے پار کتنی راحت ویسے ہی جیسے کسان ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے کھیتی کی کیونکہ اس کو اس کھیت میں مٹی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ اپنے یقین کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس لہ لہ کی فصل کو جو کھیتی کرنے کی محنت کے پار ہے ابھی وہ سامنے نہیں ہے لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس راستے سے ہی آتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے مریض اگر یقین ہو ڈاکٹر کے اوپر ڈاکٹر نے بولا یہ دوا کھاؤ اچھے ہو جاؤ گے لیکن کڑوی ہے تو وقت کی کڑواہٹ برداشت کر لیتا ہے بعد کی راحت کے لیے بعد کے لیے کیوں اس لیے کہ اس بیماری سے نجات چاہتا ہے مجھے صحت مند ہونا ہے جم میں آپ دیکھیے کتنی تاریخ میں ہوں جم میں آپ دیکھیے ایک آدمی جم میں جاتا ہے پیسے دیتا اسے مہینہ کتنا ہے ہزاروں سے اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے وزن اٹھاتا وزن خوشی خوشی اٹھاتا طاقت تکلیف ہوتی اس اتنی تکلیف اٹھا کے وزن اٹھاتا ایک بار ایک دو تین اچھا اگلے دن زیادہ مرتبہ اٹھا کے خوش ہوتا کچھ کیسا ہوتا کل میں نے بیس بار کیا آج پچیس بار میں نے کیا کیا کیا تکلیف اٹھایا کیوں کیونکہ آئینے میں وہ دکھائی دیتا ہے کہ آدمی آج تکلیف اٹھا رہا ہے لیکن اس سے اس سے کی صحت بنے گی بنتی چلی جائے گی تو تکلیف اٹھا رہا ہے فیوچر کی ہیلپ کے لیے اس کو معلوم ہے کہ اس تکلیف میں ہی ہیلپ ہے جاگنگ کرنے والے ڈائٹنگ کرنے والے آپ کتنی حصال آپ کو ڈائٹنگ کرنے والے کتنی تکلیف اٹھاتا یہ کھاؤ نہیں وہ کھاؤ نہیں کیوں بولے ڈائٹنگ ہے جاگنگ کرنے والا آپ دیکھیے اس کو بھاگنے لگاتے لوگ عورتوں کو آپ دیکھیے وزن بڑھ رہا ہے چکی پیسو پہلے زمانے کی عورتیں چکی پیسی آپ اس کو کیا کر رہے ہیں خالی ایکٹنگ کرو چکی پیسنے تو گھوم پھر کے پہلے ہم نے کیا پہلے کیا ہم لوگ محنت والے لوگ تھے اب اس کے بعد مشینیں آئی آسانی والی مکسر آیا کے بعد واشنگ مشین آئی اس کے بعد ہر قسم کی مشین آئی تاکہ تکلیف نہ ہو وہ تکلیف نہیں ہونے کی وجہ سے موٹا پایا اب موٹاپا کم کرنے کے لیے یہ تو ہے لیکن وہ پرانی تکلیف واپس جاؤ اس کی طرف پھر وہ ساری محنت کرو چلو ہاں محنت کرو اور تکلیف اٹھاؤ وزن اٹھاؤ سب کر کے واپس سے صحت بنا یہ چکر ہے پورا کہ آسانیاں آسانیاں مصیبت لاتی ہے پھر مصیبت دور کرنے کے لیے صحت پانے کے لیے واپس سے تکلیف اٹھاؤ تو یہ ایک عجیب قسم کا چکر ہے لیکن آپ دیکھیے انسان صحت کے لیے صاف کرتا ہے جسمانی صحت کے لیے آدمی کرتا ہے اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے کرنا کتنا ضروری ہے اپنے ایمان کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو واقعی ایمان کی اپنے دل کی صحت اپنے دین کی صحت, صحت اہم ہو جسم کی صحت کے لیے آدمی کر لیتا ہے لیکن اپنی دینداری کی ہیلتھ کے لیے دینداری کی ہیلتھ کم ہوتے جا رہی گنا کی وجہ سے لیکن آدمی کتنا اس کے لیے تیاری کرتا ہے اس حدیث میں ہم کو یہ بتا گیا ہے کہ جنت جہنم کا کیسا معاملہ ہے یہ بھی ڈھانپ دی گئی ہے وہ بھی ڈھانپ دی گئی ہے. تو آدمی اوپر کی تصویر کو دیکھتا ہے دھوکا کھا جاتا ہے اس کے پار آپ کو جانا ہے پہلے مرحلے کو پار کریے یقین کی نگاہ سے دیکھیے اس کے انجام یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے انجام کو دیکھو ظاہر کو نہیں اس حدیث کا سبق کیا ہے انجام دیکھ سامنے کی چیز مت دیکھ سامنے خوبصورت انجام برا ہے سامنے تکلیف انجام اچھا ہے انجام دیکھ سامنے مت دیکھ جو سامنے تیرے اس کو مت دیکھ اس کا انجام دے یہ حدیث ہم کو دعوت دیتی کہ مومن کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کے معال کو دیکھے حال کو نہیں ان کے انجام کو دیکھے ان کی آج کی حالت کو نہیں اگر یہ مزاج انسان میں بن جائے اس کی پوری زندگی سے جائے وہ نہ آدمی صرف وقتی چیزوں کو دیکھتا ہے اور آدمی فیل ہو جاتا ہے تو یہ حدیث بہت اہم حدیث ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے باب نمبر انتیس باب ان سکر شرا کی نالی و ناروت ادالی باب اس بات کا بیان کہ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جوتے کی لیس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے اور اسی طرح سے جہنم کا بھی معاملہ ہے وہ بھی تم سے قریب ہے جتنی آسانی سے تم جوتے کی لیس باندھتے ہو جنت میں جانا اتنا معاملہ آسان ہونا بعض اعمال اتنے آسان ہیں کہ اگر تم ان کو کر لو جنتی بن جاؤ اور ایسے ہی معاملہ جہنم کا ہے وہ بھی معاملہ اتنا قریب ہے کہ بعض اعمال بظاہر آسان ہوتے ہیں لیکن بڑے بھیانک ہوتے ہیں آدمی کر کے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت اقرب الى احدكم من شراق اکرب والنار مثل عبد عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمیں سے زیادہ تم سے قریب ہے اور اسی طرح سے جہنم کا بھی معاملہ ہے یعنی بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ آدمی ان کو کر کے یا تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے یا جہنم کا اور معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کو نہ چھوٹی نیکی سے بچنا چاہیے نہ چھوٹے دکھائی دینے والے گناہ میں پڑنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نیکی سے جنت میں لے جائے جسے وہ چھوٹا سمجھ رہا اور ہو سکتا ہے وہ گناہ اسے جہنم میں لے جائے جیسے وہ ہلکا سمجھ رہا تھا ہے کہتے ہیں کہ پیمباغیل المرگی ابن حجر رحم اللہ فرما کے امن بکتال کا قول ذکر کرتے ہوئے پیئمبغی المرگی اللہ یا زہدہ قلیل امن الخیری این عقی اقوی آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی نیکیاں اور خیر اگر قلیل ہو تو اس کو کم سمجھ کے چھوڑے نہیں ولا فی قلیل من الشر اور کسی شر کو چھوٹا سمجھے تھوڑا سمجھے وہ اس کا احتکاب نہ کرے اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کس نیتی کی بنیاد پر رحم کر لے رحم کر دے اور کس گناہ کی بنیاد پر اللہ اسے پکڑ کر دے اللہ کس گناہ پہ پکڑ لے معلوم نہیں آپ دیکھیے اور بلی کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا اس کا کھانا نہیں دیا اس کو آزاد بھی نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی غذا کو تلاش کر لی وہ بلی وہی وہ بند تڑپ،, تڑپ کر مر گئی اللہ تعالیٰ نے اس بلی کی بنیاد پر اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا وہ کافر عورت نہیں تھی وہ مسلمان عورت تھی کیونکہ جہنم میں جانے کا سبب اس کا کفر بیان نہیں کیا گیا جہنم میں جانے کا سبب اس کا اس جانور کو اس طرح سے قید کرنا کہ وہ ہلاک ہو ڈائریکٹ اسے مارا بھی نہیں اس کو کہ چھری لے کر اس کی گردن کاٹی وہ ایسا بھی نہیں کیا بس اس کو اس کے حال پر ایسا رکھا اس کو خود غذا تلاش کرنے نہیں دیا اور خود بھی غزہ نہیں دی مردی ہو بلی اس عورت کو اس بلی جانور کی بنیاد پر اللہ نے جہنم بیٹھا بعض اوقات انسان کسی چیز کو لائٹ سمجھ لیتا ہے لیکن اللہ اس پر پکڑ کر سکتا ہے تو جنت کا معاملہ بھی قریب ہے اور جہنم کا معاملہ بھی قریب ہے آدمی کا ہمیشہ حساس رہنا چاہیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے وہ تحصب وہ تحسب حو آئین اللہ اللہ نے گناہ کے بارے میں کہا تم اس کو چھوٹا سمجھتے ہو ہلکا سمجھتے ہو معمولی سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بھیانک ہے سنگین وہو آئین اللہ یاوین اللہ کے نزدیک بڑا سنگین تو بہت ساری باتیں انسان ہلکا سمجھتا ہے لیکن اللہ کے نظریے کو بڑی ہوتی ہے اور آدمی جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے اس لیے آدمی کو کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے معلوم نہیں اللہ کس گناہ پر پکڑ دے باب نمبر تیس باب من ہوا اسفر اسفر امل ہوں ولا یم ولا منگ آدمی کو ان لوگوں کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے ان لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے جو اس سے کم تر ہے دنیا کے معاملے میں جسمانی اعتبار سے صحت کے معاملے میں مالی اعتبار سے نعمتوں کے اعتبار سے جو اس سے کم تر حالت میں ہیں ان پر نگاہ رکھنی چاہیے ان لوگوں کی طرف نگاہ نہیں رکھنی چاہیے جو اس سے بہتر حال میں ہیں زیادہ خوبصورت ہیں زیادہ صحت مند ہیں زیادہ مالدار ہیں دنیا کی نعمتوں میں ہیں ان کی طرف نگاہ نہیں رکھنی چاہیے صحابیب حریر ربی اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایز پر نظر ڈالے جس کو مال اور جسمانی اعتبار سے اس پر قبیلت دی گئی ہے مال کے اعتبار سے وہ اچھے حالات میں خوب مالدار ہے یا جسمانی اعتبار سے اچھی حالت میں ہے تو صورت ہے یا صحت مند ہے پلیم اور علاق و اصل تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے پر بھی نظر ڈال دے جو اس معاملے میں اس سے کم تر ہے اگر وہ اپنے سے صحت مند کو دیکھے تو ایسے کو دیکھے جو بیسر پہ پڑا ہوا ہے یہ چل پھر پڑا کم سے کم تو کسی ایسے کو دیکھیں جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے تو کسی ایسے پر نگاہ ڈال دیں کہ جس کے پاس نہ آنکھ ہے یا اس کے پاس یعنی زبان نہیں ہے اس طرح کی حالت ہے یا اس کا ہاتھ نہیں ہے پاؤں نہیں ہے جسمانی اعتبار سے لاغر ہے یا مال کے اعتبار سے دیکھیں کسی ایسے پر نگاہ پڑے کہ جو بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور بڑی بڑی ہوٹلوں میں کھا رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ اس کی کمپنی اور مالدار ہے یاشی میں ایسے کو بھی जो جو में میں سے کچھ के کے کھا رہا ہے جو پانی میں بریڈ के کے کھا رہا ہے وہ بھی گندے پانی روکے ہوئے پانی ہے ایسی ویڈیوز بھی لوگوں نے بھیج کہ ابری کام میں آدمی جس طرح سے بریڈ توڑ رہا ہے اور پاس میں پانی پڑا ہوا ہے روکا ہوا پانی ہے اس پہ مچھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں ڈوبو ڈوبو کے کھا رہا ہے کچھ ہے اس کے پاس کھانے کے لیے ایسا بھی ہوٹلوں کے باہر لوگ پھینک دیتے ہیں کھانے کی چیزیں کچرے کے ڈبے میں لوگ آتے ہیں اس کو کھولتے ہیں اس میں ڈھونڈتے تلاش کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں لڑ کے اس میں سے نکال کے لے کے بھاگتے ہیں اور دوسرے کو دکھاتے ہیں آدھا برگر کھایا ہوا ہے کسی کا پسند نہیں آیا پھینک دیا اس نے اس کو نکال کے کھا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں مجھ کو کتنا بڑا ملا اس کو چھوٹا ملا ہے اس کو بڑا پھینکی ہوئی چیز جو کچرے میں پھینکی ہوئی تھی نکال کے کھا رہے ہیں. اس کو بھی دیکھ کہ ان کی حالت دیکھو کیسی کم سے کم میں صحیح سے اپنے گھر میں میرے گھر میں ٹھیک ہے گوشت نہیں یہ دال ہے میرے گھر میں میرے گھر میں بہت آلہ کھانا نہیں ہے سادہ کھانا ہے لیکن کم سے کم صاف ستھرا میں کھا رہا ہوں ایسے لوگ جن کو کھانے کے لیے صحیح ڈنگ کا کھانا بھی نصیب نہیں جب پھینکی ہوئی چیزوں کو کھاتے ہیں آدمی جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ہیلس کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے جب اپنی حالت ان سے بہتر دیکھتا ہے زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس سے اوپر کوئی نہ ہو خوش رہنے کا قانون یہ ہے کہ آدمی ان کو دیکھے نہیں جن کو دیکھ کے اپنے اندر کمی کا احساس پیدا ہو محرومی کا احساس پیدا ہو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا کیا احساس پیدا کرتا ہے محرومی اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہ لیکن اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر احساس پانے کا احساس پیدا ہوتا ہے محرومی کا احساس شکایت اور غم پیدا کرتا ہے اور پانے کا احساس شکر اور خوشی پیدا کرتا ہے اور دنیا میں ہر آدمی کو اپنے سے اوپر اور اپنے سے نیچے مل جائیں گے تو اب انسان کو خوش رہنا ہے تو کرے کیا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیے وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا پا کے بھی خوش نہیں رہے گا کیونکہ اس سے پایا ہوا اس سے زیادہ پایا ہوا ہے उसको देख के अपनी कमी का एहसास होगा जबकि ये पाया हुआ है आदमी देखिए आदमी को सिल्वर मेडल मिलता है वो गोल्ड मेडल वाले को देख के रो रहा होता है ब्रॉन्ज वाला सिल्वर वाले को देख के रो रहा होता है और जो पब्लिक में जिसको कुछ भी नहीं मिला बोलते कुछ तो मिल जाता हमको हाँ दौड़े लेकिन नंबर कुछ भी नहीं ना सिल्वर ना ब्रॉन्ज ना गोल्ड तो कम से कम हमको ब्रांज तो मिल जाता है तो ये हाल इंसान का یہ حال انسان کا ہے کہ جو ملا ہے اس پہ راؤ سی نہیں ہوتی ہے جو نہیں ملا ہے اس پر ہوتی ہے اور وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتا کی خوش رہے گا سوال میں پا کے لیے خوش نہیں ہے ہمیں سکوں کا حال یہ ہے کہ ہم پا کے لیے خوش نہیں ہے کیوں ہمارا حال کیسا ہے روٹی ہے سالن ہے لیکن آچارمے بھائی ہمارا حال ایسا ہے ہمارا حال کیسا ہے روٹی ہے ٹھیک ہے سالن بھی ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس اچار نہیں ہے تو اچار نہیں ہے کہ احساس کی وجہ سے روٹی اور سالن کے پانے کا ہم کو شکر نہیں ہے یہ حالت ہماری ہے لیکن اس آدمی کو دیکھیے جس کے پاس روٹی ہے تو سالن نہیں ہے یا جس کے پاس روٹی بھی نہیں ہے اس کا کیا حال تو یہ ہماری حالت ہے کہ ہماری نگاہ ان چیزوں پر ہوتی ہے کہ کچھ کم ہے ہمارے پاس فلاں کے پاس جاتا ہے خوش رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا خوش رہنے کے لیے ہم کو جو پایا ہے اسی کو کافی سمجھنا ہوگا اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا اور ایسوں کو دیکھنا پڑے گا جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے اس لیے بات لوگوں نے کہا کہ میں مسجد سے باہر نکلا اور میرے پاؤں میں جھوکیاں نہیں تو مجھے محسوس ہوا کہ دیکھو میرے پاس بھی نہیں اتنے سارے لوگ جوتیاں پہن کے چپل پہن کے جا رہے میرے پاس جوتے نہیں پھر میری نگاہ راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے آدمی پر پڑی جس سے پاؤں ہی نہیں تھے. تو مجھے احساس ہوا کہ کم سے کم میرے پاس پاؤں تو ہے اس کے پاس جوتے پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں واہ بیٹھا ہوا ہے تو یہی یہ حال ہے کہ آدمی اپنی جوتیاں میرے پاس نہیں ہیں, یا میری جوتیاں اچھی نہیں ہے اسی کے احساس میں جیلا ہوتا ہے جبکہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جوتی پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں ہے کم سے کم اللہ نے کو پاؤں تو ہے اس پر شکر کا یہ احساس کہ اللہ نے جو دیا ہے بہت ہے ایسے کئی ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے یہ فیلنگ آدمی کو خوش کرتی ہے دنیا میں کتنے ہیں جن کے پاس وہ بھی نہیں جو میرے پاس ہے اللہ مجھ کو وہاں بھی رکھ سکتا تھا اللہ مجھ کو وہاں بھی ڈال سکتا تھا نہیں ڈالا اللہ نے مجھ کو وہاں افریقہ کے اندر اللہ پھینک دیتا ہم کو ریگستان کے اندر کیا کر لیتے ہم جنگل میں کہیں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کر لیتے ہم کو ساری ترقی کے دور میں سارے وسائل اللہ نے ہم کو عطا کہ اچھے سے اچھا کھاتے اچھے سے اچھا سب پہنتے سب کچھ کرتے لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ نہیں میرے پاس میرے پاس اچار نہیں ہے ہر ایک کسی نہ کسی اچار کی تلاش میں ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کم ہے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کم ہے تو یہ حالت انسان کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوم گورامن من فرم کم ولا کم گورو الا فوک ان کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے یہ زیادہ ضروری ہے تاکہ تم تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں ناشکری کے شکار نہ ہو جاؤ جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ نے اس کو دیا اور اس کو نہیں دیا کیوں نہیں دیا اللہ نے مجھ کو شکایت پیدا ہوتی اللہ کی تو نہ تمہارے اندر نہ پیدا ہو تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ اللہ میں پیلی رحم اللہ پر ماتے ہیں حبیط خیر حدیث خیر کی مختلف قسموں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے بہت بھلائی اس حدیث کے اندر زندگی کے بہت سارے معاملات کے اعتبار سے بھلائیاں ہی بھلائیاں ایسا ہیں لے انسان اذا آمن من دلا علیہ پھر دنیا طلبت نفس مثل ذلك اس لیے کہ آدمی جب اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے دنیا میں تو اس کا نفس چاہتا ہے کہ میرے پاس وکاس ایسا ہوتا وہ اور اس کے پاس آلریڈی جتنی نعمتیں ہوتی ہیں آدمی ان کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے یونس کے پاس ایک آدمی آیا اپنے حالات کی شکایت کرنے لگا کہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں کہا اچھا کہا کہ بدلے اتنے دینار کے بدلے دیتا نہیں کہ اتنے ہزار دینار کے بدلے تو اپنے کان دیتا بولے نہیں اگر اتنے دینار دے دیے جائیں اور ہاتھ نہ ہو تو چلے گا کہ نہیں پاؤ نہیں ایک ایک کر کے پورا گنوایا کا ہزاروں کی نعمت تیرے پاس ہے اور تو پھر بولتا میرے پاس کچھ نہیں آدمی میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں کرتا بیٹھتا اور آدمی آئی سی یو میں جب چلا جاتا ہے اور بستر پر پڑ جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو سر سے پاؤں تک تھا فنکشننگ باڈی اس تھی اس کی کتنی ویلیو تھی باقی چیزیں نہ اس کو اس وقت کہا جائے اس کو دنیا میں بالکل کنگال کریں گے لیکن تو دیکھ پائے گا بول پائے گا چل پائے گا سن پائے گا اور سب کچھ کر پائے گا چلے گا لگا چلے گا نہیں دوڑے گا دوڑے گا مجھے کنگال کر دیا جائے لیکن بس میں جو بستر پر پڑا ہوں میں ہل نہیں سکتا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بات نہیں کر سکتا مجھے بس یہ جسم ٹھیک ٹھاک میرا مل جائے مجھے پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے لیکن زندگی آپ دیکھیے جسم کی کوئی ویلیو ہے لے کے گھوم رہا ہے یہاں وہاں اور کبھی اللہ کا شکر اللہ تون نے آنکھیں دی بہت بڑا بہت بڑا شکر ہے تیرا آنکھوں کا ملنا اس سے پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے زبان کی نعمت اس سے پوچھیں جس کے پاس زبان نہیں ہے پاؤ نہیں ہے تو پیشاب پاکانا کیسا کرتا اس سے پوچھیں جو بستر پر اس کو ہوا ہے اس کو پوچھیے کہ تمنا اس اس اس اس کی کیا ہے کیا چاہیے آپ کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے بنگلہ چاہیے مجھے کھلا موٹر گاڑی چاہیے وہ کہ مجھے بس یہ چاہیے کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاؤں بس اور آپ آرام سے صبح میں اٹھ رہے ہیں کام پہ جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے یہ لیکن انسان کا حال کیا ہے انسان جب تک یہ نعمت چھینتی نہیں اس کی قدر آتی نہیں انسان کا المیا یہ ہے اس کا پرابلم یہ ہے زندگی کی ٹرجنی یہ ہے کہ جب تک انسان سے چیز چھنتی نہیں ہے اس چیز کی قدر نہیں آتی انسان جب تک وہ گرتا نہیں اس سے ختم نہیں ہو جاتا چھنتا نہیں ہے تب تک کی اس کی قدر نہیں آتی آدمی کو انگوٹھا کٹ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ انگوٹھا کیا تھا جب تک یہ انگوٹھا تھا کبھی اس کی قدر تھی نہیں کٹ گیا ایکسیڈنٹ کے اندر اب پتہ چل رہا ہے کہ چار انگلیاں انگوٹھے کے بغیر کیسی جیسے باپ کے بغیر یتیم اولاد کچھ بھی نہیں کر سکتے اس سے انگوٹھا کتنا ویلیبل تھا ایک انگوٹھا کتنا اس سے قوت تھی پوری ورنہ انگلیوں سے میں کیا کھو ایک انگوٹھے کی قدر تب معلوم پڑتی کہ وہ کٹ جاتا ہے جب تک نہیں کٹتا اس کی کوئی ویلو نہیں تھی یہ حال انسان کا ہے تو انسان نعمتوں کے کھونے سے پہلے ان کی قدر کرے کیسے ہوگا جب ان کو دیکھے گا جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں جو آپ کے پاس ہے اگر ان کو دیکھے جو جن کے پاس آپ سے زیادہ ہیں آپ کے پاس جو ہے اسی قدر نہیں ہوگی یہ بہت بڑا مسئلہ انسان کی زندگی کا ہے اور زندگی بھر آدمی چلتا رہتا ہے ٹھوکر کھا کے مر جاتا قبر میں جاتا اور کبھی اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ سمجھتا رہتا ہے میرے پاس کم کم کم حل میں مزید کے راستے میں چلتا رہتا ہے اور, رہتا ہوں اور چلیے اور چاہیے اور چلیے, اور چلیے کبھی شکر نہیں کر پاتا ہے ہمیشہ شکایت کرتا رہتا ہے باب نمبر اکتیس باب حسن او بھی او عطیم اس بات کا بیان کہ ایک آدمی کسی بھلائی کی نیت کرے بھلائی کا ارادہ کرے یا برائی کا ارادہ کرے اس کا کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربی عز وجل قال ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں وہ حدیث جو آپ نے اپنے رب سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کی کال ان اللہ کا طبل حسنا کی وسیع آس تم اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو لکھ دیا برائیوں کو لکھ دیا اور پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سے انہیں بیان بھی کر دیا اپنی کتابوں میں نبیوں کی زبانیں ان کو بیان کر دیا پمن ہم اب ہسنت اب جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ کر پائے اللہ تعالی اس کے محض ارادہ کرنے کی بنیاد پر اس کے لیے کام نیکی اس کے نامہ عمل میں لکھ دیتا ہے ارادہ کیا نیکی کا تحجر میں اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ اور سو گیا آنکھ کھلی نہیں اور فجر کی اذان پہ اٹھا لیکن ارادہ کیا تھا تعجب پڑھوں گا ارادہ سچا تھا نہیں پڑھ اللہ تعالیٰ پوری تعجب پڑھنے کا اس کو ثواب دیتا ہے اس اعتبار سے ہم دیکھیں ہم کتنی ساری نیتوں کا ارادہ سچا کر سکتے ہیں اور ثواب پا سکتے ہیں لیکن ارادہ نہیں کرنے کی وجہ سے محروم کے محروم چلتے رہتے ہیں شیطان ہم کو نیت بھی کرنے نہیں دیتا سوتے ہو نیت کر لے تعجب کی کیا جاتا کبھی اٹھا نہ تعجب پڑوں گا ٹھیک ہے نہیں اٹھا لیکن نیت تھی نہ پڑھنے کی نہیں اٹھ پایا سواب ملے گا اللہ تعالیٰ دے گا تو اس طرح کی نیت اگر آدمی رکھے اس کو ارادہ بھی کر لے اور اس کو کر بھی لے ارادہ بھی کیا, کیا بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے لیکن دس نیکیاں شروعات کے اعتبار سے قبل دس سے لے کے سات سو گنا تک بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کے اس کے نام اعمال میں سواب لکھ دیتا ہے سچے دل سے اس نے سبحان اللہ کہا اچھے سے کہا اس نے ایک اب کتنے اچھے سے کہا تھا اللہ کی پاکی کا استحبار رکھتے ہوئے اللہ تعالی پاک ہے شریک سے پاک ہے تمام حیوب سے پاک ہے اولاد سے پاک ہے ہر برائی سے پاک ہے ظلم سے پاک ہے اس کے دل میں وہ ساری کیفیتوں کے ساتھ اس نے کہا سبحان اللہ. اللہ پاک ہے ہر عیب سے ہر شریک سے ہر برائی سے پاک ہے اب اللہ اس کو کتنا لکھے گا دس سے تو شروع ہوگا لیکن اس کی اعلیٰ کیفیات کی وجہ سے سات سو سات لاکھ معلوم نہیں کتنا جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اس کو لکھتا ہے ایک نیکی کئی گنا بڑھ کے سواب ملتا ہے ظاہر بات ہے ہر ایک کو الگ الگ ملتا ہے اس کے عمل کرنے کی اعتبار کا ملا اگر کوئی ارادہ کرے کسی گنا کا لیکن پھر اس کو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آگے حدیث آئے گی اللہ کیوں سلی نیکی جاتی ہے اگر گناہ لیکن نہ کرے گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کے لیے اپنے پاس اس کے لیے کامل نے کی لکھ دیتا ہے ارادہ کیا تھا لیکن نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کاملنے کے لکھ دیتا ہے وَهَمَّ بِهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيْئَةً وَاحِدًا اور اگر وہ ارادہ کرے گناہ کا اور گناہ کر بھی گزرے نیکی کے جیسا کئی گناہ بڑھایا نہیں جاتا دس گنا سے لے کے ساتھ تو بلکہ کئی گنا بڑھا کے اس کے نام عمل میں گنا لکھ دیے جائیں کیا تھا ایک گنا لیکن پچاس لاکھ معلوم نہیں کتنے گنا دس ہزار نہیں ایک گنا کا ایک ہی لکھا جاتا ہے گنا کرے دے اور ارادہ کیا تھا لیکن چھوڑ دے نہیں کرے گناہ تو اس کو ایک نیکی اسی لکھے جاتی ہے لیکن یہ جو یعنی کی لکھی جاتی ہے اس وجہ سے کہ گناہ کا چھوڑنا پبلک کی وجہ سے نہیں ہو اللہ کی وجہ سے جا رہا تھا شراب پینے لیکن رشتے دار دکھائی دیا جا رہا تھا فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر میں لیکن رشتے دار یا پہچان والا دکھائی دیا وہ نام خراب ہو جائے گا پکڑا جاؤں گا میں اب اس کی وجہ سے روکا اللہ کی وجہ سے نہیں وہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے روکا اللہ دیکھ رہا ہے اس وجہ سے نہیں یہ کوئی قیمت سی نہیں ہے مخلوق کی وجہ سے ہوں نہیں خالق کی وجہ سے روکے جسے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبی سے کُرسی ہے یقور وا ادا سی اثر فلا علیہ حت یامل اللہ لکھنے والے فرشتوں سے کہتا ہے جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے مت لکھو اس کے نام ہے میں صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے ارادہ کیا گناہ کا مت لکھو گناہ مت لکھو اس میں حت یامل یہاں تک کہ وہ گناہ کر گزرے ان عام فخ مسلم اور اگر عمل کر جائے کر دے عمل تو اس کے لیے جتنا گنا کیا تھا اتنا ہی لکھو وَإن من اجلی اور اگر وہ میری وجہ سے گنا چھوڑتا ہے فخوا رہا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو تو ایک نئے کی کب لکھی جاتی ہے جب وہ اللہ کی وجہ سے اس کو چھوڑتا ہے گنا کا چھوڑنا اللہ کے خوف سے ہونا چاہیے اللہ کی عظمت کے احساس سے ہونا چاہیے یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے تب جا کر آدمی گناہ چھوڑنے پر بھی اس کو ایک نیکی لکھی جاتی جبکہ ارادہ کیا تھا لیکن اگر گناہ کا ارادہ کیا اور نہیں چھوڑا اور اسی حال میں مر گیا گناہ کے ارادے کے ساتھ مر گیا تو گناہ اس کے بھی وبال بنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ابکرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا تو جہل مسلمان بے صئی فہی جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور ایک دوسرے پر حملہ کریں اس کے چہرے پر وہ اس کے چہرے پر ولقات مقتول فنار قاتل بھی جہنم میں مقتول بھی جہان قاتل بھی جہنم میں اور جو مرا مختول وہ بھی جہنم میں کالا یا رسول اللہ فما نے پوچھا اللہ کے سمجھ میں آیا جہنم میں کیوں گیا مسلمان کو قتل کیا مختول جہنم میں کیسا گیا مختول جہنم میں کیسے کال اناد اس کا بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا نا معلومات کہ اس کا ارادہ تھا اسی وجہ سے وہ میں گیا یعنی اس ارادے پر اس کا خاطمہ ہوں تو گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ارادہ چھوڑ دیا ایک نے گناہ کا ارادہ کیا اسی ارادے پر مر تو ایسا آدمی اس کے اوپر گناہ کا وبال ہوگا لئی سال علیکم جنافی میں اب بھی ولا کی ماں کام کو جن معاملات میں تم سے خطا ہو جائے سمجھنے میں اس پر تم پہ کوئی پکڑ نہیں لیکن تمہارا دل جس کا پختہ ارادہ کرے اس پر پکڑ ہوگی آدمی اپنے ارادے ہی پر مر جائے اس ارادے کو اللہ کی خاطر چھوڑے نہیں تو یہ ارادہ بھی اس کے لیے پکڑ بن سکتا ہے بہت سارے لوگ گناہوں کے ارادے ہوتے ہیں اور اسی ارادے کے ساتھ مرتے ہیں جا رہا ہے شراب پینے کے لیے راستے میں مر گیا اسی ارادے پر مرا ہے وہ اللہ کی پکڑ ہوگی اس کی اگر اللہ معاف کر دے تو بڑی بات ہے لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ گناہوں کا ارادہ کرنے کے اگر آ بھی جائے اس کے دن میں ارادہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ آ اب تو اس کی خیال میں ایسے ہی کرتا ہوں لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں بھائی یہ غلط کام ہے غصے کی رو میں میں کرنے جا رہا تھا لیکن اللہ نے اس سے منع کیا ہے میں کسی کو کسی کے خلاف سازش نہیں کر سکتا اس کو میں تکلیف نہیں دے سکتا کوئی مسلمان ہے نہیں کرنا چاہیے رک گیا اللہ کی خاطر تو ایسا آدمی اس کے لیے ایک نے کے لکھی جاتی ہے لیکن آدمی اسی حال میں مر جائے اور اس کے دل میں وہ تمنا پنپتی رہیں آنے دے ایک دن میں بھی بتاؤں گا تجھ کو اور اسی حال میں مر گیا دھوکہ نہیں کی اس نے رجو نہیں کیا ترک نہیں کیا ایک مسلمان کے برد کے ارادے کے ساتھ مر گیا ہو. تو اس کا حال ایسا ہی ہے کہ آپ نے فرمایا علم ارادہ صاحب ہی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ تو اس کا بھی تھا موقع نہیں ملا نا وہ اس پہ سبقت لے گیا اس لیے گیا اگر اس کو موقع ملتا تو وہ جاتا ہے یہ اس کو قتل کر دیتا تو اس نے ارادے کی وجہ سے مرا اور وہ قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں گیا اور یہ ارادے کی وجہ سے جہنم میں گیا معلومات ارادہ بھی کتنا بیانک ہوتا ہے تو ارادے گناہ کے اگر دل میں پیدا ہوں ان کو تخوا کے ذریعے سے میٹ لینا چاہیے وہ نیکی بن سکتے ہیں لیکن اگر آدمی انہی ارادوں پر مر جائے یہ اسی لیے ہلاکت بن سکتے ہیں تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی یعنی دلیل ہے بات کی کہ برے ارادوں پر آدمی کو باقی نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کو توڑ دینا چاہیے حدیث نمبر باب نمبر بتیس اور میں سمجھتا ہوں آخری باب اس حصے میں باب اماقامی محب کرات دلو چھوٹے چھوٹے ایسے گناہ جن کو لوگ حقیق سمجھتے ہیں ان سے بھی بچنے کا بیان ان سے بھی بچنا چاہیے ہوگا دن میں اگر بنا رہا ہے اور خواہش پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے اور کرنے کا ارادہ عزم کرنا الگ چیز ہے اراد اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ ایسا کروں گا وسوسہ اس کو آ رہا کرنا کرنا کرنا ہے شیطان کی طرف سے لیکن اس کا اپنا ارادہ ہے یہ اس بات پر راضی ہوا جو خیال دل میں آیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ آپ کو میں ایسا کروں گا تو یہ کرنا جو ہے ارادہ کرنا اگر اسی پر مر جاتا ہے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اسی. حدیث نمبر تیسن ربی اللہ عنہ قال لتا ملون یہ فرمایا کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہ میں تمہاری نگاہ میں بال سے بھی زیادہ ہیں یعنی ان کی حیثیت بہت کم ہے باریک ہیں ہلکے ہیں, ہیں اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے لَنَعُدَّ من ہے لیکن ان اعمال کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبقات میں شمار کرتے تھے امام البخاری کہتے ہیں قال ابو عبداللہ یعنی بذالک یعنی ان اعمال کو ہم ہلاک کرنے والے اعمال شمار کرتے تھے آج تم بہت ساری چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہو بال کی طرح بالکل تمہاری نگاہ میں وہ باریک ہے کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو بہت بھاری سنگین سمجھتے تھے یہ کہ ہلاک کرنے والا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دور نبوی سے دور جائے گا گناہوں کی سنگینی کا احساس کم ہوتا چلا جائے گا بگاڑ کے دور کی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں گناہ کی سنگینی کا احساس نکل جاتا ہے جیسے میں نے اسے پہلے بھی بتایا اور ایسے کئی گناہ ہیں بے پردگی آپ دیکھیے آج ارانس پہلے آدمی بھی گٹنوں سے اوپر پہننا پسند نہیں کرتا تھا آج آدمی کیا عورتیں بھی آسانی سے بازاروں میں بہت سارے ملکوں میں دکھائی دیتی ہے مسلمان, مسلمان کا حال ہی دکھائی دے گا آپ کو ہمارے اپنے ملک کوئی بڑی چیز نہیں مانی جاتی موسیقی آپ دیکھیے موسیقی مسجد میں تصور تھا اس کا لیکن آج آپ دیکھیے مسجد میں موبائل فون کے راستے سے موسیقی کیا فلمیں وغیرہ سب کچھ چلتا ہے فیس بک سے یو سے سب کچھ چلتا ہے لوگ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں اگر غلطی سے جلدی آ گیا مسجد کے اندر تو آدمی بیٹھ کے کیا کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہمارے ہاں مسجدوں میں آپ دیکھیں بعض اوقات کے میں بھی یہ کاروائی چلتی رہتی ہے وقت گزاری کا مشغلہ بنا رہتا ہے بلکہ بعض اوقات سامنے خطبہ چل رہا ہوتا ہے بیان چل رہا ہوتا ہے عالم درد دے رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے مسکرا رہا ہوتا ہے موبائل فون لے کر کیوں کیونکہ موبائل فون میں دیکھ رہا ہے تو موبائل فون کے راستے سے بہت ساری گندگیاں نہ صرف ہماری زندگی میں آئی ہیں بلکہ دوسرا بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہمارے دلوں سے ان کی سنگینی نکل نکلتی یہ بڑا نقصان ہے زندگی میں ان کا آنا ایک نقصان ہے اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس چیز کی سنگینی نکل نکلتی لہذا مسجد ہے سری نماز ہے اور اس کے اندر میوزک چل رہی ہے موبائل کی ٹون چل رہی ہے گانے چل رہے ہیں اس کے اندر موبائل کے اندر اور ساری مسجد خاموش اور بالکل میوزک چل رہی مسجد کے اندر کوئی گٹار بجا سکتا تھا آج سے پچاس سال پہلے مسجد کے اندر نہیں لیکن آج گٹار کیا ڈھول کا چیز سب بج رہے ہیں اور اس میں ویڈیو بھی دیکھ رہا آپ نے بیٹھ کے ارادے سے دیکھ رہے تو چلو غیر سبھی طور پر اس کی اس کا کال آ گیا لیکن آپ نے بیٹھ کے اس میں ویڈیو بھی دیکھا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو نبوی دور سے دور جانے کا نقصان ہوتا ہے کہ گناہوں کی سنگینی کا احساس ختم ہوتا چلا جاتا ہے جو کہ بہت بری چیز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس امت سے ڈرایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایا اب حدیث سے حقرا کے جنوب خبردار ایسے گناہ جن کو حسین سمجھا جاتا ہے ہلکا سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو ان نما مس علوم حقراط قوم نزل ان گناہوں کی مثال جنہیں لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ ایک قوم ہے جو ایک وادی میں جس نے پڑا ڈالا سفر میں وادی میں پڑاؤ ڈالا بہود اور پھر کھانا پکانے کا وقت آیا تو بلا نے یہاں سے وہاں سے وہاں سے اس طرح سے ہر آدمی تن کے تن کے لکڑی کے ٹکڑے, ٹکڑے, ٹکڑے, ٹکڑے جما کر کے جمع کر کے آگ جلا کے کھانا پکایا آپ نے فرمایا وہ ان محترا کے دنوں بھی متابا تو لکھو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے کرنے والے کی پکڑ کریں تو اس کو कर کر دیتے ہیں یہاں مثال آپ نے لی اتنی چھوٹی لکڑی ہے کسی کو کیا جلائے گی اتنی چھوٹی لکڑی سے کیا آدمی جل کے مرے گا نہیں اس سے کھانا پکتا نہیں لیکن ایک دو تین چار پچاس ساٹھ سو تین کے چھوٹے چھوٹے آپ جمع کر لیے اب وہ سارے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے تین کے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی لیکن ان سب کو جب جمع کیا گیا اور ان میں آگ لگائی گئی تو اس پہ کھانا بھی پک گیا وہ اتنی بڑی آگ بنی کہ جس پر کھانا پکایا جا سکتا ہے معلومات کہ چھوٹے چھوٹے تنکے بھی جب جمع ہو جائیں تو ہلاک کرنے والی آگ پیدا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی یہ چھوٹا گناہ یہ بھی چھوٹا اتنا بڑا نہیں وہ اتنا بڑا نہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جائیں تو سارے جمع ہونے کے بعد اس کو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں اور ہلاک حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ آدمی چھوٹے گنا سے بھی بچے جنہیں عام طور سے چھوٹا سمجھا جاتا ہے جن کے بارے میں لوگ اتنا سیریس نہیں لیتے آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی غلطیوں سے بھی بچے تاکہ وہ جمع ہو کے اس کو ہلاک نہ کر پائے اگر وہ جمع ہو گئے تو یہ ہلاک ہو سکتا ہے اس حدیث میں اسی بات کی تلقین ہے کہ آدمی یہ نہیں کہ میں تو بڑے بڑے گنا سے بچتا ہوں لیکن چھوٹی گنا تو آدمی ہر قسم کے گناہ سے بچے بڑے سے بھی چھوٹے سے بھی ورنہ اگر چھوٹے جمع ہو جائیں تو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے وہ بھی کافی ہو جاتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے تین کے جمع ہو کر بڑی آگ پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا پاس لحاظ رکھنے اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں برائیوں سے بچنے والا بنائیں نیکوں کا اہتمام کرنے والا بنائیں بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے دس میں دیکھیں ابو اللہ, اللہ تعالیٰ کافی وقت ہو گیا ہے کہنے کی گنجائش نہیں ہے کل انشاءاللہ ان شاء اللہ اعتبار پروگرام شروع ہوگا سمجھانے سے آپ کل بھی کشید لائے اصل کے بعد اسی جگہ تو کل بھی السلام علیکم پانی کی بوتل نہ چھوڑے پانی کی کے باہر پھینک دیجئے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہے